محسوبۂ کے مطابق تین کا صفحہ نمبر 342 342 صفحہ کا آخری فائدہ نیچے سے پانچ مین ہے یہاں دن ہمارا آپ کا سروپ شروع ہوگا خفاق کا بات کر رہا تھا پلہ ہونا برابری ہونا مساوی ہونا ا جاتا ہے تو اس کے بارے میں باتیں چل رہی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ عرب ایک دوسرے کے پک ہوں گے پورائش ایک دوسرے کے پک بن جائیں گے پرلا ہوں گے جی اسی طرح آزم جو ہیں ان میں کف کا مدار وہ اسلام ہے کہ اس کی ایک نسل آباد مسلمان ہیں جس کے آبا و مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم پرلا ہوں گے کہ مسئلہ ہم نے پڑھا تو اسی طرح کل ہم نے اس مسئلے کے اوپر بھی بحث کی بات ہوئی تھی کہ دینداری, کا دی, صفات میں دینداری بھی معتبر ہے جی ہاں شیخانحم کے نزدیک امام محمد رحم اللہ کے لیے دینداری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا معاملہ معتبر نہیں ہے ان کے نزدیک کے بعد ہی تو آج ہم پڑھیں گے بننا پا پاتے ہیں آج کے اس عبادت کے اندر بھی دو مسئلے ہیں رکھیے گا یہاں آج کے جو مطلب شروع ہو رہا ہے اس میں مالداری اور گنا ان دونوں میں بھی کفات کا استعمال کیا گیا ہے مالداری کے اندر ہم بلہ ہونا مساوی ہونا یہ ضروری ہے اور مالداری یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ مہر کا اور نام نقای نقے وغیرہ کا اس کی ادائیگی پر قادر ہو اگر کوئی شخص ان میں سے دونوں کا مالک نہ ہو یا صرف ان میں سے ایک کا ہی مالک ہو مہر کا یا کا تو پھر اسے خوب میں شمار نہیں کرے یہ ذکر کر دیا اور امام ابو صبح محمد اللہ علیہ اس مسئلے میں یہ کہیے کرسینڈ کا مطلب تھا اور امام روس کو مطالعہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی مالداری میں صرف قدرت علیہ نقصہ نقطے پر قاضر ہونا یہ مقبر ہے مہر پر اگر وہ قادر نہ بھی ہو تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا کیوں کہ عام طور پہ مہر کے اندر انسان معاشرے میں نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں لہذا اس کے کف کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ایک اور مسئلہ اس کے اندر بیان ہوا کہ بنا کا اعتبار کیا بنا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ذین میں سے کوئی ایک صاحب نثال مثال کے طور پہ عورت صاحب نثال ہے اس کے بعد اتنا مال و دولت ہے کہ کی زباد اس کے اوپر صرف مہر پر نقے پر ہے سے نہیں ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کا کف نہیں ہو سکتے ہم پندرہ نہیں ہو سکتے تو مالداری اور ذنا دونوں بار سفاق میں اعتبار کیا گیا دونوں میں قفاق معیشت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مال کو یعنی ذنا کو یہ آ, کفات میں اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے اس کی وجہ کی یہ میں دباؤ نہیں ہوتا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے صبح شام اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے لہذا اس کو اگر ہم کفات میں اس کا اعتبار کریں گے تو نکاح میں بڑی حرد اور بڑی تنگی لازم آئے گی جو مناسب نہیں ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جانا چاہتے دیکھیں اس بارے میں کیا ہوا؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں وہاں روایا ان لکھوا اولگو کے شادی برو فل مال فرماتے ہیں مصلک رحمت اللہ مال میں بھی کفات موتبر ہے تو مرضی کفات ہے ہے. اَن يَكُونَ اور وہ مالداری کے اندر کفات کیا ہے؟ کہ آدمی ہو مہر کا اور نقے کا مہر بھی ادا کر سکے اور عورت کے لیے اچھا کھانے پینے کا رہائش کا بندوبست بھی کر سکے وہاں کی ظاہری روایت ظاہر روایت کے مطابق یہی فوری معتبر ہے جی. حَتَّى أَنَّ مَنَّ لَا یہاں تک وہ آدمی کے جو ان دونوں میں سے دونوں کا ہی مالک نہیں ہے یا ان دونوں میں سے ایک کا مالک ہے تو پھر یہ ہوگا یہ برابری نہیں کہ محل جو ہوتا ہے, ہے پلابی ہی اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ نفا باہ کو محل اس لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس چیز کا بدل ہے نکاح جی. سے انسان جو ہے وہ اس چیز کا پورا مالک ہو جاتا لہٰذا مہر کا ادا کرنا ضروری ہے اور نقاب کی بدام ہو اور سے اس دو زندگی قائم رہتی ہے برقرار رہتا ہے جی مراد بل مدر آو اور مہر یہاں کے انسان کتنے اتنے مرادوں برقرار ہے ما जिसको मज्जर अदा करना लोगों में मशहूर होनी फौर नकल अदा करना जैसे की मिसाल के तौर पर आज आजकल जो है वो वहाँ रखा जाता है 5000 हजार रूपए कम ऐसी कम रखते हैं लोग क्योंकि पाँच हजार से तो पाँच हजार आज के दौर में अदा करना आसान है लोग लेते हैं लोगों में मुतारिफ हो इसलिए یہ ان مار والا ابو اس کے علاوہ جو مہر ہوتا ہے وہ مارے معجر ہوتا ہے کہ بعد میں ادا کرے گا تو لکھوا لیتے ہیں جناب تیس طور سونا چالیس سولے چاندی اور ایک پلاٹ ایک گھر تو کیا, کیا لکھوا لیتے ہیں تو بعد میں قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں یہ انہا ابو اس لیے اس کے علاوہ عرف عام میں معجل اور ادھار ہوتا ہے قدرت یوسف رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اعتبار وہ قدرت پر ہے دون المحر یعنی وہ نسبا پر قدرت کا اعتبار کرتے ہیں آ کے مہر پر مہر پر نہ بھی قاضر ہو تو پھر بھی کچھ اس کو مانا جائے گا بس نسخہ پر ہونا چاہیے انسان کو یعنی اچھا کھیلا سکے پھیلا سکے رہائش دے سکے عورت کو تو ٹھیک ہے پک ہو جائے گا ماہر نہ بھی ہوگی انہوں نے اور فرماتے ہیں تجریل اس لیے کہ معاشرے میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ مہر میں نرمی برتی جاتی ہے تجریل مسئلہ حالات نرمی جاری ہوتی ہے مہر کے معاملے اور ہوتا بھی ہے ایسے کہ جو دار کھڑنے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جیسے اس چیز کو نہیں اس کو تو یہ عرد المر کو قادر نہ آ رہے اور آدمی کو مہر پر قادر شمار کیا جاتا ہے اس کے باپ کی مالداری کی وجہ سے جی اگر اس کا وائرس مالدار ہے تو سمجھا جائے گا کہ بچ یہ بھی مالدار ہے یہ مہر پر قادر ہوگا اس کے باپ کی مالداری دیکھ کر اس کو مہر پر قادر شمار کیا جاتا ہے عمل کا کچھ نہ تو اب تک جو بات ہوئی مسئلہ پہلا فکر ہو گیا اس میں کہ مالداری کے اندر اس کا اعتبار تو سرفان رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ انسان وہ نقطے پر بھی قادر ہو اور مہر پر بھی قادر ہو تو ایسا انسان اس کے لیے کچھ بننا ٹھیک ہے ہم پر اللہ بننا ٹھیک ہے وہ ان دونوں میں سے اگر ایک کا بھی نہیں ہے تو, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس انسان اگر نقطے کے اوپر قادر ہو طوان قیام کا بندوبست کرتے صحیح طریقے سے تو بس ٹھیک ہے کیونکہ مہار میں عام طور پر گرمی برسی جاتی ہے اور باپ کی مالداری کے ذریعے سے ہی انسان کو بہار پر ان لا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت وہ مالداری کے اندر بڑی ہوئی ہے تو اس کا وہ شخص نہیں بن سکتا کہ جو صرف مہر اور نقا پر قادر ہے جی مالداری میں جو عورت بڑی ہوئی ہے تو ایک آدمی صرف نسخہ اور مہر پر قادر ہے اور مال اس کے پاس نہیں ہے یعنی کہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس عورت میں وہ صاحب نصاب عورت کا کف نہیں بن سکتا نہ سا اس وجہ سے لوگ بنا کے اوپر سفر کرتے ہیں مالداری کے سخر کرتے ہیں. اور سے کے ذریعے سے وہ آگ دلاتے ہیں ایک دوسرے امام ابو شکر مرماتے ہیں کہ نہیں اس کا اعتبار نہیں یعنی بنا کا اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے اس لیے کہ مال کے لیے کچھ سبات نہیں ہے آج ہمارے پاس ہے کل تمہارے پاس ہے کل کل کسی پاس ہوگا مال میں کوئی سب نہیں کسی کے پاس دل ورا مال سن وہ آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے مال کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے لہذا اس مالداری کا اس غنا کا فحات کے اندر اعتبار نہیں کرنا چاہیے گاڑی کا ہی مسئلہ اسی طرح اگلا مسئلہ دیکھیے وہ کس پناہ ہے. اور پیشوں کے اندر بھی یعنی پیشے کے اندر بھی کفاس معتبر ہے یہاں قائدین رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہیں اور امام و علیفہ رحمۃ اللہ سے اس میں دو روایتیں ہیں قائدین <laughs> رحمت اللہ کے نزدیک اس مسئلے میں یعنی پیشے میں کفاق کا اعتبار کیا گیا ہے امام صاحب سے دو روایتیں ہیں اور صحیح روایت یہ ہے کہ پیشے میں کفات معتبر نہیں امام سال رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جی اور ایک روایت کے مطابق معتبر ہے کفات معتبر ہے پیشے کے اندر جی <coughs> بہرحال صحیح مستعل یہ قول یہی ہے بین کا کہ پیشے میں کفات کے معتبر ہوتا ہے اور اس کی ذریعے یہ ہے کہ عموماً لوگ جو ہوتے ہیں اچھے اور عمدہ پیشوں میں سفر کرتے ہیں اور خراب اور غذیز پیشے جو ہوتے ہیں ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں ان کی وجہ سے دوسرے کو احسان و کشینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آر دلاتے ہیں لوگوں کو اس لیے پیشے کی آمدگی اور اس کے کمی یا اس کی خرابی وغیرہ کفات میں مؤثر ہوگی اور پیشے میں کفاق معتبر نہیں ہے عام صبر رحمۃ اللہ کا یہ بول تھا اس کی دہلی انعام صبر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ पेशा जो है ये इंसानी जिंदगी के साथ लाजिम नहीं है उसकी वजह ये है कि हमेशा इंसान एक ही पेशे में मुबला नहीं रहता बल्कि जिस वगत जब चाहिए इंसान अपना पेशा तब्दील कर पेशा सकता है घटिया छोड़कर अच्छा पेशा कर सकता है कभी ऐसे होता है हालात की वजह से अच्छा पेशा छोड़कर घटिया में आना पड़ता है तो आमतौर पर पेशा जो होता है वो इंसान के साथ लगा नहीं रहता इंसान इसको चेंज करता रहता बदलता रहता है इसका इतम नहीं करना चाहिए देखिए इस इतना पढ़िए वजह اور پیشوں کے اندر بھی کفات معتبر ہے مشغول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک امر محمد جی ساتھ کے ساتھ احمد اللہ کے ساتھ پیشوں میں کفات کا اخبار ہے اور ایک ان سے یہ پول ہے لا تو اللہ معتبر نہیں ہوتی مگر ان، پیشہ جو ہے وہ بہت فوش قسم کا ہو جیسے کہ یعنی گھٹیا ہو کل حجام جیسے نائی کا پیشہ جی حجام نائی وائی جراہے کا پیشہ جلاحا وغیرہ اس طرح ہوتے دباؤ اور چمڑے کو دباو دینے والے یہ پیشے ایسے ہیں کہ لوگوں میں عام طور پہ گلیا تصور کیے جاتے ہیں ایسا پیشہ ہے تو پھر کا کیا جائے گا ہر کیا اور کفات کے موت ہونے کی, ہون ہون کی دلیل یہ ہے کہ لوگ پیشوں کے پیشے کی رنگ حرف کی جمع ہیرا پیشوں کی عمدگی پر فخر کرتے ہیں وہ جناح اور اس کے گھٹی پن کے ذریعے سے آر گراتے ہیں ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں مجموع اور دوسرے قول کی دلیل یہ ہے امام ابو حریف رحمۃ اللہ پتہ لے سکتے لازمت کہ پیشہ کو لازمی چیز نہیں ہے میون کے متحقل اور میرا فتیقہ تھی میرا نتیقہ تھی لکھا جی اور گھٹییا پیشے سے عمدہ پیشے کی طرف منتقل ہونا یہ ممکن ہے جی ہاں تو اب مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ پیشوں کے اندر کفات معتبر ہوتی ہے فاحد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک معتبر ہے امام اب یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ پیشے میں کپات معتبر نہیں اس کی دلی آخری میں گزری کہ پیشہ کو لازمی چیز نہیں کہ انسان کے جی ساتھ لگا رہے جب انسان چاہیے اپنا پیشہ تبدیل کر سکتا ہے اور دوسری دلی ان کی یہ پیشے میں کپات کا اعتماد کیا جاتا ہے اور اسی مسئلے میں امام اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایتی یہ ہے کہ پیشے میں کپات معتبر نہیں مگر اس صورت میں کہ جب اعتراض والی تھا یہ مسئلہ ان شاء اللہ ہم کل سے شروع